کہ وسیع زنر ہینگ بنا اور بننی میں اندیزے کا لحاظ رکھ اور تم سب کا کرو بے شک تمہارے کام دیکھ رہا ہوں